اللہ کی عمد و کے بعد پیشتر کر کہ ہم درد شروع کریں آج مجاج الاسلام بادشاہ کا درس ہے خزر پھارٹی کے گھاٹی گیٹ میں داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ جو سڑک جا رہی ہے بالکل داخل ہو کے آپ دروازہ عبور کریں گے تو بائیں ہاتھ سڑک ہو گئی اس سڑک پر ہی کوئی ایک ڈیڑھ فر نام پر مسجد ہے بائیں ہاتھ تھا سامنے یہ سڑک جا رہی کے بعد ان کا درد ہے اس لیے دو دس ہے وہ ہو جاتے ہیں دن پر میں اس انداز سے گفتگو کرتا ہوں جس کی ضرورت ہے ان حالات میں اور وہ اس طرح سے کہ جیسے ہم سبھی پڑھ رہے ہیں اس حقیقت سے حقیقت یہ ہے کہ رفیظ اکرام دے یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو رہنمائی کے لیے دیا اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رہنمائی کے لیے انبیاء دیا غسل کا سلسلہ جاری رکھا علیہ مسلاط و السلام ہم سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں انسان ہونے کے اعتبار سے ہمارے اندر بہت سے تقاضے بحری تقاضے وہ مشترک ہیں مطالبات ایک جیسے ہیں ضروریات ایک جیسی ہیں تکلیفوں کا احساس انصاف کو اور بے انصافی ظلم کو دونوں کو علیحدہ علیحدہ پہچان لینے کی صلاحیت حق کو باطن میں فرق کرنے کے لیے عقل اللہ نے سب کو اور سب کو فطرت اسلام پر پیدا کیا اس لیے اگر کوئی بدترین کفار کو میں بھی زندگی گزار رہا ہے اور وہ سمجھنے کی طرف خدوس کے ساتھ آتا ہے تو اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے اور طبیعت ایک ہے کفر کی ایک طبیعت ہے اور اسلام کی ایک طبیعت ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کاخر ہمیشہ یہ کہا کرتے کہ پرانے کافروں والے ہم کاخر نہیں ہیں بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں تو اللہ تعالی نے کہتا آپ کو فار کم خیر کیا تمہارے کفار ان کفار سے بہتر ہے یا تمہارے لیے کچھ دلیل ہے آسمانی یا تمہارا کفر جو ہے یہ بھی اسلام ہے تو کفر کی اور اسلام کی طبیعت ہمیشہ ایک ہے واقعات ہمیشہ مختلف ہوا کرتے ہیں مگر ان کی بنیاد اور ان کے اندر جو اصل سمجھنے والی حقیقت ہے وہ ایک ہوتی اس لیے قرآن آج بھی رہنما تمام ہونے والے واقعات کوئی مشکل نہیں آج جو سب سے بڑی جنگ جاری ہے جیسے میں نے جمعہ جو قطبہ میں ارض کیا تھا وہ یہ ہے کہ استاب کی دنیا میں ہمیں شیطان پھنسا دینا چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی یہاں دنیا میں ہوتا ہے اسباب کے تحت ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں ایک کام جب تک اس کے اسباب نہ بنے نہیں ہوتا ایک شخص شادی نہ کرے اور وہ اولاد کی دعا کرے تو ایسا کرنا سب ابش سمجھے گے مگر شادی کے سبق کو اختیار کرنے کے بعد بھی اولاد نہ ہوا سب سبمکن ہے تو اللہ تبارک مطالعہ اسباب کے ذریعے کائنات میں تمام کام ہمیں ہوتے ہوئے دکھاتا ہے تو اسباب کو اس قدر زیادہ اپنے دل میں نہیں بٹھانا چاہیے کہ مستب السباب جو اسباب پیدا کرتا ہے اس کا نکاح اٹھ جائے آج یہی جنگ ہو رہی ہے میڈیا ہمارے ساتھ یہی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اسباب کی دنیا میں ایسا یقین جو ہے وہ بنا لیں کہ آخرت کا یقین ہم سے جھیل جائے بل پیات دیا تو بہ بوسا بلکہ حقیقت ہے کہ ساری باتوں کی بات ایک ہے سارے دین کے بعض کا خلاصہ ایک ہے کہ تک دنیا کی زندگانی کو ترجیح دیتے اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. یہی بات ہمیشہ پہلے صحیفوں میں تھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور موسا علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی صحیح اسی بات پر نازل ہوئے یہ سب باتوں کی ایک بات یہ خلاصہ جس کی نظر آخرت سے ہٹ گئی اور ان دنیا کے اسباب کا ہو کر رہ گیا وہ شخص بھٹکنے سے بچ نہ سکے گا ہدایت اس کے قریب بھی لیا بچے گا صرف وہی جو باوجود اس اخبار کے ذریعے سب کام ہو رہے اور کوئی کام بھی جب تک ایک سبب نہ بنے ایک کام نہیں ہوتا دوسرا نہ بنے دوسرا نہیں ہوتا تیسرا نہ بنے تیسرا, نہ تیسرا نہیں ہوتا اس طرح کام سارے درجے طے کرتے ہوئے جب انجام تذیر ہوتا ہے تو پھر ہے؟ پھر یہ اس بات کی گواہی رہتا ہے کہ سب اسباب کے بدلے اور ٹوٹنے کا مالک جو ہے اس کی طرف حقیقتی تو بس قرآن یہ کہتا ہے آج ہمیں میڈیا جو سناتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہمارے لیے بالکل نئی بات نہیں قرآن ہمیں پہلے سے یہ کہہ چکا اہل ایمان کو لو بلا بالی کمبوسی کو تمہیں ضرور آزمایا جائے تمہارے مالوں میں مال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے بندہ کہتا ہے مالی مالی نبی نے سراک و سلام میں فرمایا حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو اس نے پہن لیا اور اس کو پہن کر ختم کر دیا کھا لیا اور ہضم کر لیا یا آگے بھیج دیا باقی تو سب اس کے وارسوں کا مال ہے جس کے لیے وہ پاگل ہوتا ہے تو فرمایا لتاس اٹھنا کرے تو بلا اٹھنا تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور جان میں جان میں آزمائش خوف مرنے کا جیل میں جانے کا ایزا دیے جانے کا خوف لوگوں کے بے عزتی کرنے کا لوگوں کے ساتھ چھوڑ جانے کا اکیلا رہ جانے کا خوف یہ بہت بڑا خوف آدمی کو جتھا بنانے کے لیے شیتان گراہ کر دیتا ہے اور میں بالاسمین کتاب یہ سورہ سورا علیہ ایک سو چھیاسی نمبر آئے ہے آخری آیات میں سے ہے بس آخری آیات میں سے ہے یہ سوچ لیں اور دیکھ لیں کبھی جا کر گھر میں دیکھیں یہاں دیکھنے کا فائدہ نہیں ہوگا آپ سنیں یہاں پر آیات موجود ہے گھر میں جا کر نہیں دیکھیں گے تو یہ آپ کی اپنی سمجھ نہیں بلی بے شک آپ سے مانتے ہیں ماشاءاللہ اقرار ہوگا مگر اس اعتبار سے یہ سیوے میں محفوظ نہیں ہوگی کہ آدمی کسی کو بھی اس کے ذریعے فائدہ پہنچا سکے اور خود بھی اس کو اس وقت یاد کرے جبکہ ہموم کے مصائب اور فکر کے سیاہ اور سرخ بادل اسے گھیر رہے ہو کہ اب فتح نہیں ہوگی اب کچھ نہیں ہوگا اب مارے گئے مارے گئے اب کوئی مدد نہیں آئے گی جیسے کہ مناسب کو شیطان کہتا ہے میں نے آئے آپ کے سامنے پڑی تھی کہ وہ آ کر کہتا ہے کہ اب کبھی فتح نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا جو تم میں سے یہ خیال کر بیٹھا کہ اب یہ دیندار جو ہے یہ مارک کھائیں گے اور اب اس کی فتح نہیں ہوگی آسمان سے مدد نہیں آئے فل یم دس بن الاستما وہ اپنی چھت سے رسی لٹکائے یا آسمان پر سیڑھی لگائے اور چڑھ جائے بِسَبَ بِنْ <إِلَسْتَمَا> <يَقْتَع> پھر اللہ کی مدد کو آسمان سے روک لے وہ تو آنی آنی ہے یا چھت کے ساتھ رسی لٹکا کے اس میں سدا لے لے سب مل پھر اس کو کاٹ دے پھر دیکھے غصہ اتر گیا اللہ پر اور اللہ کے دید کے نہیں اترا اللہ بآلہ آتا تو یہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے گد کو بس بھی کرے مار کھاتے جاتے اس قابل نہیں بس کی گئے ہو تو سارا کو لتاڑ لیتے ان کے پاس طاقت ہے ہم کیا کریں ایک ہمارے بہت متقی بزرگ تھے بہر وہ بہت گئے تھے انہی باتوں کی وجہ سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں بھی پاکستان کا وزیر اعظم بن جاؤں تو امریکہ کی خوشامد کروں یہ دل پر شیطان کا بیٹھنا اور آخرت کے یقین کا رخصت ہونا ہے. ورنہ ہمارا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کا عثوہ حسنہ آخری نمونہ ہے پوری دنیا کے لیے کافروں کے لیے مومنوں کے لیے اور کوئی اور نبی نہ آئے گا اس کی قوم تو آخرت کا انکار کرتی تھی ارے اس بلا ہماری کون جو آخرت کا اقرار کرتی ہے پھر انکار کرنے پر جتنی آیات ہے قرآن کی وہ اتنی ہے کہ آپ گرنے پر آئیں تو وہ بیس کیوں آیات آخرت کے انکار پر اور آخرت کے ثبوت پر ابو جہان اور دیگر تمام افواع آخرت کے منکر کرتے ہم تو آخرت کے ماننے والے ہمارے لیے ان آیات سے کیا فائدہ ہوا معاذ اللہ حقیقت یہی ہے کہ آخرت کو بے شک لوگ مانتے ہیں مگر نہیں مانتے ہیں قاتل لا باللہ بالیوم سورہ ہے اے نبی ان سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے آگے دو صفات بیان کر کے کیا بل النزین اونت الکتاب پہلے کتاب میں سے حتی کہ اپنے ہاتھ سے دلیل ہو کر تمہیں دے تو یہ جو اہل کتاب ہے اہل کتاب تو سارے آخرت کو مانتے پھر اللہ نے یہ کیوں کہاطر اللہ بل ولا بلا پہ نہ اللہ کو مانتی ہے نا آخرت کو جبکہ اللہ کو بھی وہ مانتے ہے آخرت کو بھی جب ماننے کے بعد ماننے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے کوئی تقاضا جو ماننے کے ساتھ دل میں پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی کال نہیں ہے عمل نہیں ہے تو یہ ماننا اور نہ ماننا برابر ہے بلکہ ماننے والا زیادہ خبیص ہے اس لیے کہ ماننے والوں کو دھوکہ دیتا ہے اپنے ماننے کے لیبل کے ساتھ تو آج اصل میں دنیا اور رافرت کی جنگ ہو رہی ہے اور ہمیشہ ہی یہ رہی ہے یہ کوئی نئی جنگ نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ضرور ازمایا جائے گا والا کس مدنا اور تم ضرور سنو گے سننی پڑے گی اللہ کے راستے میں سننی پڑے گی جو کہتا ہے نا سننی نہ پڑے کوئی ایسا یہ طریقہ اختیار کرے ماحدین مجاہدین اور دعا دعوت دینے والے دین کے راستے میں کہ بدنامی کوئی نہ آئے کوئی ان پر حرف نہ اٹھائے کیسے بزرگ لوگ بچ جائیں کہ بس ہر کوئی کہے کہ ان میں کوئی عیب بھی نہیں یہ نہیں ہوگا والا تسما بن المہیں اہل کتاب سے سننا پڑے گی پھر کب لکھو جو تمہیں پہلے کتاب دیے گئے وہ کون ہے یہود الدود نسارہ کتنی سنا رہے ہیں ہمیں کس قدر غلیز غلیز حملے کرتے ایسا پریشان کرتے میڈیا سارا خریدا ہوا ہے یا وہ ویسے ہی ان کو سجدہ ریز ہے کہ سارا میڈیا انہیں کی زبان بول رہا ہے اور اس خوبصورت طریقے کے ساتھ زبو شیزان آب وہ شہادت کے درجے کا بھی مفہوم مفہومٹ رہے ہیں، اسلام کا بھی مفہوم الٹ رہے ہیں اور نام اسلام کا دعوی کرنے والوں آخرت کا دعوی کرنے والوں اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ لیبل سامنے دکھا کر اسلام کا مفہوم بدلنے کے لیے انہوں نے میدان میں چھوڑا ہوا ہے اور وہ پوری کتابیں داری کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی مہم جاری ہے اس وقت اور اصل بنیاد یہ کہ اسباب میں ہیں کہ بھائی چلو مان لیا تم نیک ہو مان لیا تم اللہ کی حکمرانی چاہتے ہو مان لیا جنت پر تمہاری نظر ہے بآخر اسباب نہیں ہے تو کرتے کیوں چھوڑ دیں اس کام کو حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا مر گئے اللہ انہیں اور جنت میں بلند مقامات میں بہت بڑے دنیا میں نیک کام کیے ان کے یہ الفاظ میں نے پڑھے ہیں کہ بیٹو جہاز چھوڑ دو چھری لے کر توپ سے کیسے لڑا جا رہا ہے جا سکتا ہے اس کا مطلب پستے چلے جاؤ قتل ہوتے چلے جاؤ کوئی بولے نہیں یہ متاثر ہو جاتے لوگ اسباب سے بڑے بڑے بزرگ متاثر ہو جاتے قرآن مجید کا فام اللہ جس کو دے وہ خوش قسمت ہے فرمایا کہ تم اے کتاب سے ضرور سنو گے باتیں وزین اشرکو اور مشرقوں سے بڑی ایزا دینے والے ایسی باتیں کہ جو تلوار سے زیادہ کاٹ کرے قتل کر کے رکھیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم مرتاد ہو جاؤ گے تو اللہ وہ فون لائے گا جس سے اللہ محبت کرے وہ اللہ نے محبت کرے اور علی علی مومنوں کے لیے شیر و شکر ہو مومنوں کو معاف کرنے والے مومنوں کے ہر ہاں دکھ اور سکھ میں ساتھ دینے والے اور عائزت کافروں پر چٹان کی طرح سانس یو جفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کتال کرنے والے اس کے بعد بھی ایک صفت بھی آ رہی جو اسکتال کرنے سے بھی بڑھ کر ہے وَلَا کبھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لائیں گے انہیں پرواہ ہی نہیں کہ ہوا مغرب کی چل رہی ہے کہ مشرق کی طوفان ہے یا آندھی ہیں موت ہے یا زندگی ہے تکلیف ہے یا راحت ہے انہیں تو اللہ کی بات کرنے کا ان کے خیال میں جنون ہو چکا ہے اصل میں یہ سمجھ کر اس بات کو ہم دلاتے تو یہ آج پیدا کرنا پڑے گا حوصلہ پونا لو مت وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور اس کو یہاں پر کن الفاظ میں بیان کیا وہی تصویر اگر تم صبر کرو یعنی جب رہو وعلیکم السلام صبر کے دو مخہوم جیسے ہمیشہ کیے ایک تو تکلیف پر نقصان پر مال اور جان میں اللہ کی شکایت نہ کرنا ہر حال میں اللہ کی کے مب وسنا کرنا دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول کے راستے پر جمے رہنا صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں کامیابی کا یقین رکھنا باقی سب راستوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا اگر تم نے صبر کا ثبوت اللہ رب العزت کے ہاں پہنچا دیا اپنے کال اور عمل سے بستکتا ہوں اور تمہارا صبر تقوی کی بنیاد پر ہوا اس درخت کی جڑ بھی گہری ہوئی اور خالص ہوئی تو پھر کیا ہوگا فَإنَّ ذَلِكَ مِنْ فعبنازمن امور یہ بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہوگا اس کام کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے جنت کا وعدہ کیا اور فرمایا کہ اے اہل ایمان دیکھو یہ وقتی طور پر جو کفار تمہیں نظر آتے ہیں چلتے پھرتے ہوئے اس سے غلطی خوردہ نہ ہونا لا یا تقلب بل کا في پل بلاڈ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا بختر بس گاڑیوں سے سفر کرنا بڑے بڑے ایسے ایسے آلات آ گئے ایسی گاڑیاں کہتے ہیں کراچی میں امپورٹ ہوئی اخبار نے کہا جس میں نہ گولی گزرتی ہے نہ کوئی بم اور میزائل اثر کرتا ہے مگر فرشتے اس میں بھی چلے جاتے ہیں اور ان کی بھی قبض کرتے اور اللہ کا حکم ہو تو جو مرضی کرتے فرشتے ایک دن ابو جہل نے کہا مسلم کی صحیح روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسائی وسلم کو اگر میں نے دیکھ لیا ہمارے اندر اس نے آ کر سجدہ کیا میں اس کے منہ کو روک ڈالوں گا اللہ ضلع پٹی کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں اس نے دیکھا کہ وہ سجدہ ریز ہے تو اب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم وسلم کی گردن پر سوار ہو جائے پھر وہ ایک دم پیچھے ہٹا اس کا رنگ سخت تھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو روک رہا تھا اور پیچھے کہ کرا اپنے پاؤں کے بال پیچھے کی طرف آ رہا تھا لوگوں نے کہا کیا ہوا اب شکل تو تو بڑے زور کے ساتھ گیا تھا اس نے کہا میرے اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی تھی اس میں آگ تھی اس میں ایک ہیولا تھا ایک خوفناک پروں والی چیز تھی اور میں اتنا خائف ہوا کہ پیچھے ہٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم فداہو ابی صلی و امی نے فرمایا کہ اگر وہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کرتا تو فرشتے اس کے ایک ایک عزم کو جدا جدا کر کے بخیر تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تین گاڑیوں میں داخل ہو سکتے بلاس کافروں کا ایک شہروں میں چلنا پھرنا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے اصل میں ان کو مخاطب ہے اللہ اور ہمیں بتانا مقصود ہے بتا یہ تھوڑی سی متا ہے اس دنیا کی نبی علیہ السلام سلام نے اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو سمندر میں ڈبویا پانی میں ڈبویا اور نکالا کہا جیسے سمندر میں یہ مثال تھی کہ ڈبوئی جائے یہ اور نکالی جائے تو اس کے ساتھ کتنا پانی ہے دنیا کی مثال آخرت کے بدلے میں اس سے بھی کم ہے یہ صحیح بخاری کی روایت تو فرمایا متا ام کل ہی تھوڑا سا متا ہے فائدہ ہے جہنم پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ تو یہ پہلے بھی ہو چکا باتیں سنائی جاتی رہی ان باتوں سے جو بچنا چاہتا ہے معذ اللہ اختلاح اسلام چھوڑ دے اسلام میں تو یہ باتیں انبیاء کو سننی پڑی الحمد السلات وسلام یاد کریے وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ کیوں عبداللہ ابن ابائی کا قتل نہیں کیا کیوں ذولہ کو قتل نہیں کیا ذولہ نے کیا کہا تھا کہا تھا اے دن یا رسول اللہ اللہ کے رسول عدل کر انصاف کر باغ اللہ اختر صلی اللہ حن کے مال کی تقسیم کے وقت اور یہ کہا تھا کہ یہ شخص جو کر رہا ہے تقسیم اس سے اللہ کی رضا مطلوب نہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ محاذ اس سے بڑھ کر غلیز بات جلانے والی بات حتیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جذبات کے انداز میں آپ کو جو دکھ ہوا تھا آپ نے کہا کہ کون عدل کرے گا علم عادل اگر میں عدل نہیں کروں گا اللہ مجھے امین قرار دیتا ہے امانت دار قرار دیتا ہے اور تم مجھے عادل نہیں مانتے اللہ کے نبی کو سخت تکلیف پہنچی اور انہوں نے کہا کہ میرا بھائی موسا بھی تکلیف دیا گیا تھا علیہ سلا سلا اس نے بھی صبر کیا ففاور رو علامہ کچھ پر صبر کیا میں بھی صبر کروں تو یہ صبر تو اب دیا کو کرنا پڑا ہے مسلم و علیہ وسلام اور کتنی دلیل بات کی کہ عبداللہ عبر وبئی نے کہ جب ہم واپس جائیں گے تو عزت والے کمیونوں کو نکال دیں گے جس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحاب سے رضوان اللہ علیہ وسلم کی کیوں قتل نہیں کیا یاد نہیں آپ کو وہ الفاظ کہ نبی علیہ الصلاح والسلام نے کہا لوگ یہ کہیں گے ایت حد اتنا محمد یا کہ محمد مسلمانوں کو قتل کرتا ہے اصحاب اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے تو مسلمانوں کا قتل کرنا مسلمانوں پر یہ بہتان تو نبی علیہ علامات اسلام کے وقت میں لگانے والے بھی موجود ہیں برافی کی اگر آج لوگوں نے کہا خود مظالم برپا کرتے ہوئے بی سیوں ایجنسیاں ہیں آج قتل کا میدان گرم ہے جو قتل کرنا چاہتا ہے اپنے دشمن کو اس سے بہتر موقع نہیں ہے اگر اس کے پاس قوت ہے کیونکہ سارے کا سارا الزام مسلمانوں پر آتا ہے پھر انہوں نے قتل کر دیا ان کا کام ہی یہ ہے ان کا اسلام ہی یہ ہے کہ یہ قتل کریں لوگوں کو لوگوں کو گلے کاٹے آٹھ دس سال کے بچے کا بھی گلا کاٹ دے یہ بچوں کو بھی قتل کر دے عورتوں کو بھی قتل کر دے گویا کہ یہ ایک ایسی خونی قوم افھی ہے جس کا کام قتل کرنا ہے نہ ان کی نمازیں میں نظر آتی ہے نہ ان کی تہجد نظر آتی نہ ان کا گھروں کو چھوڑنا نظر آتا ہے اللہ کے لیے نہ اللہ کے لیے ان کا صبر دکھائی دیتا ہے نہ ان کا اخلاق نظر آتا ہے جنہوں نے آج تک کسی عورت کی عسمت دری در کے نار کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی ح رڈ لے ایک عیسائی عورت ان کی جیل میں ان کے اچھے سلوک کی وجہ سے مسلمان تھی اور دوسری طرف ٹکاؤ اٹھا کر دیکھے ان کے مظالم چنگیز خان کے مظالم کو بھلا رہے ہیں انہوں نے ظلم جاری رکھا ہو اعلان یہ اللن اعلان لوگوں کو رشوتیں دے کر خریدتے اور لوگوں کو جھوٹ بلواتے اور بد اخلاقی کے تمام کام کرتے اور میڈیا کے ذریعے بنیادی اور خواہشی کا طوفان برپا کرتے کیا لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا مدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قتل نہیں کیا یہ نہیں کہا عمر اٹھے خالد بن وجید اٹھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم آج غریب اونو کا میں اس منافق کی گردن کو اڑا دوں کہا اے عمر لا اللہ یا خالد ابلید کو یہ لفظ ہے لا اللہ شاید یہ ذوال فیصلہ نماز پڑھتا ہو اور لوگ یہ کہیں گے کہ اتنا محمد یقیناصحاب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھنے والوں کو قتل کرتا ہے یہ الزام لگائے جانے کا پازیٹیو خوف تھا یقینی خوف تھا نبی علیہ السلام السلام کو امام بخاری نے اس پر باب باندھا اللہ امام بخاری کی قبر کو نور سے بھر دیا بڑے فقی خان باب باندھا آبن سمابن باب باندھا کہ اس لیے ایک شخص کا ایک خارضی کو قتل نہ کرنا ضرورا کو کہ لوگ اس شخص سے نفرت کرنے لگے گے وہ شخص کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائی جہاں پر کسی کا قتل اس سے ہاتھ روکا جا سکتا ہے وہ تو, تو ٹھیک ہے جہاں قتل کرنا فرض ہو جائے وہاں تو قتل کرنا پڑے گا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلوں کو نہیں لوٹا کفار کے قافلوں کو جب انہوں نے مکا سے آپ کو نکال دیا اور مدینہ میں آپ کو ریاست نصیب ہوئی تو کیا نبی علیہ ان کے کافلوں کو لوٹتے نہیں تھے یہ حق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ کیا ابو بصیر کو گناہ گار کہا رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہ معاہدہ کے اندر نہیں تھے اللہ کے نبی کا تو معاہدہ تھا آپ تو معاہدہ کے خلاف ورزی نہیں کرتے تھے ابو بصیر کو حوالے کر دیا تھا انہوں نے اپنی جگہ خود بنا لی اور انہیں لوٹتے رہے تو مسلمانوں کے لیے اگر اسلام کو سمجھنا ہو حالات کے بول سے ذرا اپنی گردن کو آزاد کر کے پھر اسلام سمجھ آتا ہے ورنہ تو شعیب کو بھی قوم نے کہا تھا ما رف کہا کثیر اپنی ماں تب شعیب بہت سی تیری باتیں اپنے سمجھ نہیں آتی ہمیشہ داحل الحق کے سننے والے جن کے دل میں نفاق ہوگا یا دنیا کے اندر جو اسلام مشہور ہو چکا اس کا اثر ہوگا زمینی اسلام عوامی اسلام تو انہیں اصل اسلام کی باتیں سمجھ نہیں آئے اصل اسلام کی باتیں اسی کو سمجھ آئے گی جو اسباب سے ذرا ہٹ کے وہ سب بال کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لے تو بھائی باتیں تو سننی پڑے گی کیا کہا تھا انہوں نے صالح علیہ سلاط و کو بلکہ اس سے پہلے کا حود کو علیہ سلاط وسلام اتنا ہم دیکھتے ہیں اتنا لگا راغ کا صفحات تجھے بے وقوفی میں دیکھتے ہیں بازل سر اللہ نبی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تو وہ باتیں کرتے جو عقل کی دنیا میں قابل قبول رہی ہے سبھی اسی آدمی کو کہتے جو پاگل ہوتا ہے بے وقوف ہوتا ہے بے وقوف بلکہ پاگل تو مجرور کو کہتے بے وقوف جو بات کرتا ہے جو بات عقلی دنیا میں کوئی قبول نہیں کر سکتا اسی لیے جب ان سے کہا جاتا آ مینو تو کہتے کہ ہم ایمان لائے کما آمن صفہ جیسے بےوقوف ایمان لائے صحابہ رضوان اللہ علیہ بے وہ اس کیوں نظر آتے تھے اس لیے کہ ان کی نگاہیں آفرت میں جم چکی تھیں دنیا کے اسباب کے ذریعے جو کام ہونے والے ہیں اللہ تبارک مطالعہ جہاں اس کے خلاف چلنے کا حکم دے وہاں وہ اللہ کی مہیت اللہ کی مدد کی وجہ سے اتنے خوفناک دلیر نظر آتے تھے کہ ایک کو سوائے اس کے کچھ سمجھ بھی آتی تھی کہ یہ پاگل ہو گئے یا یہ جو ہے عقل سے آ اسی طرح آج کپار اپنا ماتھا پیٹ چکے ہیں کہڑے کیا نظر آ رہا ہے جس کی بنیاد پر یہ تکلیفیں برداشت کرتے چلے جاتے ہیں بڑے بڑے امیر و کبیر خاندانوں سے ہیں بڑی بڑی سہولتیں دنیا کی اللہ تعالی نے ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دی یہ اپنی تمام سہولتوں کو چھوڑ کراف چٹانوں میں جانوروں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور مجبور ہے یاد رکھیے گریلا جنگ بالکل جاننا پڑتا بننا پڑتا ہے ان, ان وہ وہ چیزیں کھانی پڑتی ہیں جو ایک عام آدمی کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا کمانڈو ٹریننگ میں فوجیوں کو یہی ٹریننگ کی جاتی ہے انہیں تین دن بھی کھانے کو کچھ نہ ملے تو میڈک تک بھی کھانا پڑے تو اسے کھا لے انہیں گندا پانی بھی پینا پڑے تو اسے پی لے تو اس اعتبار سے یہ شہزادے جو اپنے آپ کو گھروں کے آرام سے نکال کر یہ یوخوار ہونے کے لیے میدانوں میں لے آئے ہیں یہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نکلے ادنا ادنا پہلے ایمان کے بارے میں جو شخص بدغند ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے وہ یہ باتیں تو سننا پڑے گی نبی کو کہا کہ صفحہ ہم تمہیں بےکوفی میں دیکھتے ہیں معذ اللہ اللہ اور صحابہ کو کہا کہ ان جیسا ایمان لائیں کبا ہمارا صبح جیسے صفحہ ایمان لائیں پھر یہ بھی کہہ رہے ابتما نخل مسلم جب انہیں کہا جاتا زمین میں فساد نہ برپا کرو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑا ہوا ہے تو نبی علیہ سلاط والسلام کی تابے داری میں آپ کو دے دو یہ قبروں پر بحثی دروازے ختم کرو یہ پیر بابا کی قبر کو دوبارہ آباد کر کے فخر کرتے ہوئے اپنے کفر کا اعلان بند کرو یہ فساد نہ مچاؤ زمین میں کہ اللہ کی شریعت کو تاکت کر کے تم نے یہود و تصہرا کی بری ہوئی شریعت کو لوگوں پر تھوک دیا تو یہ کہتے اتنا گوشت ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہمیشہ سے یہ کہتے کہ آج کہنے لگے ول قرآن ساری باتیں ہمیں بتا رہا ہے بکالو مالانا لانا رجال روزے معاشر جب جہنم میں جمع ہوں گے بےمان تو کہیں گے کیا ہو گیا آج ہمیں وہ لوگ نہیں نظر آتے جی جنہیں ہم اشرار کہتے تھے شریف لوگ فسادی لوگ کیا دہشت گرد لوگ آج وہ نہیں نظر آتے کیا ہم نے انہیں ویسے ہی تمسخر کا نشانہ بنایا تھا یا زاغت انمول الابصار ہماری آنکھیں پتھرا گئی یہاں پر موجود ہے جہاں میں ہمیں نظر نہیں آ رہے پر نصیب ہمیشہ اہل ایمان کو شریف لوگ کہتے رہے آئیے ایک بات پڑھتے ہیں اسی پر ختم کرتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو جلدی فارغ کرنے کا وعدہ کیا ہے یہ تو ہے آپ کو یاد ہے یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں ایمان لائے تھے بہت بڑے شاید اور اپنی قوم کے بڑے بہت میں تھے یہ سیرا اتنے حشام ہے سے بڑی کتاب ہے کانک تو امر اب دوفید عمر ابدوسی رضی اللہ تعالیٰ کو خود بیان کرتے کہتے ہیں کہ جب میں مکہ میں آیا تو قریش میری طرف دوڑتے ہوئے آئے اور یہ بہت زیادہ بڑے شاعر اور عقل میں مشہور آدمی ہے کالو یا تو فین ہے توفین کا کدیم تبھی لانا تو ہمارے شہر میں ہے آ رجل یہ ایک بندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بینا، یہ بندہ ہے کہ اس نے مصیبت ڈال دی ہے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا بہت پریشان کر دیا ہمیں شدید ہے اس کا معاملہ وقد فرمرا کا جما نام کیا آج یہی نہیں کہا جا رہا اس نے ہماری جماعت کو متفرق کر دیا یہ کہتا ہے کہ اب اللہ کی کتاب کو بدلی کتاب کہنے والے اور اللہ کے صحابہ کو کافر کہ نبی کے صحابہ کو کافر کہنے والے اور وہ جو اللہ کی کتاب کو محفوظ مانتے ہیں صحابہ کو خود مانتے ہیں یہ ایک نہیں ہو سکتے یہ آج کہتا ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنے والے غیر اللہ سے پکار کرنے والے اپنی صحت کے لیے بچہ بچی کے لیے دشمن اور پتہ کے لیے رز میں اضافہ کے لیے یہ اور صرف اللہ سے مانگنے والے محمد کے طریقے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نہیں ہو سکتے یہ مرساد بئیمان کافر بھی کافر اور یہ مومن ہے یہ فرق کرتا ہے کہ آج قوم کی پوجا کرنے والے ملک کی پرستش کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے غیر اللہ کی شریعت نافذ کرنے والے اور اللہ کی شریعت کے لیے تڑپنے والے برابر نہیں ہو سکتے وقت فرا کا جما آخرت کو ماننے والے آخرت کی تیاری کرتے وہ اور آخرت کی نہ کرنے والے جو آفرت کو نہ ماننے والوں بسر کرتے جماعت کو اسلام کی حکمرانی ہو آپ نفاذ میں جو ہے مسلمان جو منافق نہیں ہے وہ نفاق میں وہ کہتا ہے یا تو اللہ انہیں غالب کرے جلدی سے یہ جان ہماری سخی ہو جائے موت کی مصیبتیں اور تانے نہ سنے بڑی تکلیف دیتے سارا ٹی وی گالیاں نکالتا ساری اخبار گالیاں نکالتی ساری پبلک گالیاں یہ گالیاں ہمارا دل تب ہوتا ہے یا تو اللہ نے کل ہی دے کوئی آسمانی نشانی یا پھر یہ جلدی سے ہار جائے اور شیعہ بھی رہتا تھا محلے میں کبر پوچھنے والا بھی رہتا تھا کار حدیث کرنے والا بھی رہتا تھا جج بھی رہتا تھا فوجی بھی رہتا تھا ہم بھی رہتے تھے کیسے مدرسے بھی آباد تھے تقریریں بھی چل رہی تھی باز بھی چل رہی اچھا زمانا تھا ہم جمع نہیں رہے بھائی دیکھ کر رہنا تفیل اس کی بات جاتو کی طرح اثر کرتی ہے یو ورکو بائی نہ راجو نکو یہ بندے اور اس کے باپ کے درمیان فرق ڈال دیتا ہے اسی باپ کا بیٹا ہے اور کہتا ہے کہ ابا اس فوج کا ساتھ نہ دے جو امریکہ کی حمایت کرتی ہے اسی باپ کا بیٹا ہے اور کہتا ہے کہ ابا اس عدالت کے اندر جج بن کے نہ جا جو عدالت اللہ تعالیٰ کو جج نہیں مانتی کی. یہ کیسا بیٹا پیدا ہوا ہے یہ جو ابھی بندے اور اس کے باپ میں فرق ڈالتا ہے اسی کا بیٹا اور کہتا ہے کہ میں تیری کمائی نہیں کھاؤں گا ابا نہ تیری وراثت لوں گا نہ تیرا جنازہ پڑھوں گا اگر اس قبر کا مجاور بنے ہو مر گیا تا. یہ کیسا آدمی ہے اس نے توڑ کے رکھ دیا باپ اور بیٹے کو بہن رجلی و بہنا آخی ہی. بندے اور اس کے گئی. گئی نقش ہم ڈرتے ہیں اس کو سن لے گا تو مارا جائے گا وہ الا اور تیری قوم پر ڈرتے کیونکہ یہ قوم کا سردار تھا تو کہتے ش... تو میں نے جا... کانوں میں سوچ لی اور میں نے کہا اس شخص کی میں نے بات نہیں چلی. پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ خوبصورت انسان صلی اللہ علیہ وسلم حرم گیا. رسول اللہ صلی اللہ قائم صلی اللہ دیا کے قریب لباس پڑھ رہے تھے کالا بک تم قریبا میں اس کے قریب کھڑا ہو گیا تو میں نے اللہ نے یہ چاہ کہ میں اس کی بات سنوں میرے دل میں خیال آیا کہ میں شاعر ہوں اللہ نے مجھے عقل دی ہے میں قوم کا امام ہوں میں پاگل ہوں اس کی بات اچھی ہوگی تو سن لوں گا بری ہوگی تو گرو کر دوں گا بس میں نے بات سنی اور اسلام لیا یہ ہے نبی علیہ السلاط و السلام کا دین اور یہ اللہ کے نبی کو تانا دیا گیا کہ یہ انتشار ڈالتا ہے قوم تو کو توڑ رہا ہے قوم کو کمزور کرتا ہے اس نے قوم کے عمر کو قوم کے معاملے کو اس نے بالکل کمزور کر کے رکھ دیا ہے بکھیر دیا ہے اور پھرکا پھرکا کر دیا اپنی قوم کو یہ باپ اور بھائی کے درمیان فرق ڈالتا ہے آج بھی یہی تانا یہ تانا قیامت تک تا ان لوگوں کا رہے گا جو دین بسین میں نہیں ہے لاکھ یہ دین کا دعویٰ کرتے رہے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں جب اس میں اصلیت نہ ہو میں آپ کو بڑھ کے دست کے لیے فارغ کرتا ہوں نا تبارک مطالعہ آپ کو جذبے کے ساتھ وہ لب سننے کی توفیق کتاب فرمائے اگر آپ یہ سوچتے کہ وہ ایک ہی بات ہمیشہ کرتے تو اہل ایمان کے پاس ہے ہی ایک بات سارا قرآن ایک بات سے بھرا ہوا ہے کہ جان لو اللہ کے سوا کوئی اطلاع نہیں ہے بس یہ قرآن تو نہیں بدلا جاتا سکتا معاذ اللہ, اللہ. رونق دینا ایسی مجالس کو انشاءاللہ اہل ایمان کے حق میں اسلام کے جھنڈے کے اٹھانے کے حق میں آدمی کا جہاد ہے انشاءاللہ یہ بھی جہاد ہے تبلیغی میدان Thank you.